کی ان درسی کو تب نا ان بنیادی پانچ کتابوں میں اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے جس کے بغیر آپ تصوف کا ڈکشن سمجھ سکتے ہیں کا امیر سمجھ گیا او باہر جاتے ہیں بہت Team, you know what I'm saying? They're gonna own an NBA team. I, I'm, I'm loving this right now. Earned, not given, you know, because you made some The company So yeh bahar ki karzu beyaayenge meri falahu <laughs> bahboot por haf Yeh AYMF ke sharaait ki nazar honge meri mufaat ke lii istaman nahi honge Yeh FITF ke sharaait ke بخوبی اندازہ آیا کہ جس طریقے سے ان کے لیے فیسلٹیز ہونی چاہیے اس لیے بجٹ بڑھا کے چھ ہزار ملین کیا اور ان شاء سال اس بجٹ کو بڑھائیں گے جو ترقیاتی فنڈ ہے وہ تیرہ سو ملین سے بڑھا کے پچیس سو ملین کیا گیا جو ہماری ماڈل لوکیلٹیز ہے اور اس پہ ہمارے ایم پی صاحب منسٹر صاحب آئیں بیٹھے ابھی یہاں پہ منسٹر ایجوکیشن کے سے میری اور ہم ایک نیا میڈل دیکھتے آ رہے ہیں یہ خود سے صحیح نہیں ہوگا کو اتنا وہ دیکھا نہیں جاتا یا اس کو اتنا مانا نہیں جاتا تو اس لیے ان کا بھی نہیں پتا چلتا تو آئی تھنک میں نیچے دو سال سے گراس روٹ پہ کام کر رہا ہوں کیمپس میں جاتا ہوں انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین اور فرسٹ کلاس بلوچستان کے ٹوینٹی ٹوینٹی ہو گیا he remains faithful. He does not deny himself nor his promises. If he said it, he will complete it. Our choice is to believe it to such an extent that we move upon the word of God. My continuing prayer for myself is found in Luke 17, verse 5, where the apostles cried out to Jesus, Lord, increase my faith. Increase our faith, God. Believe you for greater things, God. I have seen hundreds of thousands come to Jesus but Lord increase my faith I have seen the blind eyes open the deaf ears open but God increase my faith I have even seen زندگی کو ایک نئی سرے سے دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں خوشحال ہو سکتے ہیں کیسی زندگی ساری زندگی میں نے تمہارے باپ کے ساتھ گزار دی میرے شوہر نے ساری زندگی مجھے اپنے ساتھ رکھ لیکن اس نے میرا مان بھرم کچھ باقی کے نہیں رکھا جو ہے جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے نو اس کا شجرہ معلوم ہے اور نہ اس کا گھر معلوم ہے نہ اس کا خاندان معلوم ہے کہاں تو اپنے وطن میں رہو اپنی قوم میں رہو اپنے عوام میں رہو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ دیوار نہیں ہے بلکہ آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہیں اپنی شخصی زندگی جس طرح کسانوں پر ٹیکس لگایا گیا جو چیزیں ان کو ہمیں مراحت دینی چاہیے تھی ہم نے ان سے مراحت بھی چھین لی ہے ان پر بوجھ بھی بڑھا دیا ہے پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا نہ وہ عال ارواح میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم ہو جاتے ہیں اور بھٹی سے مکت کر سکتے ہیں وہ ضرور پرمیشور ہوں گے से महान परमेश्वर के सेवकों बाहर आकर यहां आओ और उनके कपड़े भी नहीं चले इन्हें आख की गंध भी नहीं लगी है धन्य है शतरथ मेशक और अबेधनगो का परमेश्वर जिसने अपने दिव्य दूध को भेजा और अपने उन सेवकों को छुड़ाया जो उस पर भरोसा करते हैं انہوں نے میری آجا نہیں مانی اپنے پرمیشور کے سوائے دوسرے دیوتا کی سیوا یا پوجا کرنے کے بدلے مرنا بہتر سمجھا. ان کے, کے خلاف بولنے کی میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ سختی برتی جائے گی او تم چپ بھی کرو گے سچ میں کوئی ایسا پرمیشور نہیں ہے جو اس طرح سے بچائے तो फिर क्या अब राजा ने आपको और अधिकार दिए हैं हां और हम तो वो बीज जो झाड़ियों में गिरा समुराद ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं मगर दुनिया की फिक्र दौलत और जिंदगी की आसाइशें उन्हें आ दबाती हैं और उनका फल कभी पकता नहीं लेकिन वो बीज जो अच्छी जमीन पर قانون تمام اقلی بڑے بہترین حقوق حاصل ہیں اور امن برداشت رواداری کی بات کرتا ہے اسلام آج کی اس تقریب میں بھی ہم نے امن برداشت اور رواداری کی بات کی ہے اور یہ جو ہماری جتنی بھی اس وقت اقلیتیں ہیں ہم تو اس کو یہ رواج دے رہے ہیں کہ اقلیت جو ہے وہ اقلیت نہیں ہے بلکہ وہ پاکستانی بھائی ہے ہمارے اور ہم اس پاکستانی بھائی کے لقب کے ذریعے سے معاشرے کے اندر رواداری برداشت کے مزاج کو فروغ بھی دے رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل اسلام کا حقیقی نظام ہی سب کی فلاح و بہبود کا باعث بنے گا سب کی فلاح و بہبود کا باعث بنے گا پاکستان میں تمام اقلیتوں کو نہ صرف مذہبی آزادی حاصل ہے بلکہ ان کو تمام شعبہ ہے زندگی میں ہر قسم کے برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں اسی حوالے سے آج تحصیل حاصل پور بلدیہ ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جی ملک عبد الرشید بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ملدان شہر میں تجاوزات کی فرما اچھا نہیں ہوتا Uh, की डाली जाती है और अगर सफेद कलर हो तो वॉश किया जाता है पानी से अच्छी तरह सफेद मक्की बहुत ज़्यादा अटैक है काफी प्रो। प्रो।